بسم اللہحیم الحمد اللہ وحد صدق واد نثر ابد و از جند و حضم الحض بحد و سلط وسلم و علام اللہ نبی بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو بیالیس سجری ماہ رب السانی کی ستائیسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری اق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی تلامیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد للہ نویں نقطے میں ختم ہو کر دسویں نقطے میں شروع ہونے کو ہے اساذ محترم فرما رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے بیان میں ہم نے مختصر مختصر نبوی حکومت خلافت راشدہ اموی اور عباسی خلافت کا ذکر کیا ہے ہماری اسلامی دنیا کو صلیبی حملوں اور منگولی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا بھی مختصر تذکرہ آ گیا ہے اب انشاء اللہ عزیز خلافت عثمانیہ کا تذکرہ کیا جائے گا دسوی صدی حجری بمطابق مطابق تیرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں آل عثمان نے جو کہ نسل ترک تھے ایک مملکت کی بنیاد رکھی یہ مملکت در اصل مغربی عنادول یعنی موجودہ ترکی کے علاقے سے شروع ہوئی آہستہ آہستہ یہ ایک عظیم سلطنت میں بدل گئی اور چودہ سو عیسوی میں عثمانیوں نے قططومقوینیا کو فتح کر لیا جو کہ اس زمانے کے بیزنتیوں رومیوں کا مضبوط ترین پائے تخت تھا چودہ سو ترپن کی اس عظیم فتح کے بعد جب کہ بےزنتیوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا دنیا کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی مغربی معرخین اسے درمیانے زمانے کا اختتام اور نئے زمانے کا آغاز قرار دیتے ہیں عثمانیوں نے قسطنطینیہ فتح کرنے کے بعد شمالی اور مغربی یورپ پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا حالیہ یوکرائن بلیک سی اور کفکاس کے علاقے یعنی چچنیا وغیرہ مشرقی یورپ اور بلقان کے یہ جتنے بھی علاقے تھے یہ سب کے سب انہوں نے فتح کر ڈالے اور اس طرح عثمانی اٹلی کے شمال تک جا پہنچے ساتھ ساتھ انہوں نے شام عراق مصر حجاز یمن اور شمالی افریقہ کے بعض علاقوں کو بھی فتح کر لیا عثمانیوں کے مصر کو فتح کرنے کے بعد خلافت ان کی طرف منتقل ہو گئی عباسیوں کے برائے نام جو آخری خلیفہ مملوکوں کے زیر سایہ قاہرہ میں رہا کرتے تھے انہوں نے 922 ہجری میں خلافت کی جو نشانیاں اور علامات تھیں انہیں عثمانی سلطان کے حوالے کیا اور اس طرح عثمانی سلطان سلیم خلافت کا یہ عظیم منصب لے کر استنبول واپس آئے ومنذ ذلك الوقت قامت الخلافة العثمانیہ التي اعادت جمع شتات المسلمین تحت رایتها وسلطانها اسی وقت سے عثمانی خلافت نے مسلمانوں کی بکری ہوئی قوت کو اپنے جھنڈے تلے حتا کرنا شروع کیا وحملت رایت الجهاد دفعاً وطلباً في مواجهة دولی وممالک اوروبا الودیناورف رای تروم بادوقل قستنطینیہ اور عثمانی خلافت نے دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے یورپی ملکوں پر حملے شروع کیے جو کہ قطنطینیہ کی شکست کے بعد رومیوں کے جھنڈے کے عالمبردار تھے یا دوسرے معنوں میں سلیبی تھے چاہے معرخین عثمانیوں کی حکومت کو خلافت کہیں یا عام ایک اسلامی حکومت قرار دیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ان نہا کنت امتداد الدولت اسلامی وایتی ہی لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ عثمانیوں کی حکومت اسلامی حکومت اسلامی جھنڈے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک تسلسل تھی ومتی داد مسمل خلافت اسلامیہ اللہ وجود وسکوتحل اور عثمانیوں کی حکومت اس اسلامی حکومت کا ایک تسلسل تھی جو کہ عثمانیوں کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ غائب ہو گئی انیس سو چوبیس میں جب یورپی ملکوں کی سازشوں کے نتیجے میں عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسلامی خلافت کا نام و نشان صفائی ہستی سے مٹ گیا چونکہ مسلمانوں کی نئی تاریخ میں عثمانیوں کی حکومت کا بہت ہی اہم کردار ہے بلکہ اگر صاف لفظوں میں کہا جائے اس زمانے کے جو رومی ہیں یعنی دور حاضر کے یورپی ممالک ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ جاری ہے جس کا سلسلہ آج تک افغانستان شام اور الجزائر وغیرہ کی زمینوں پر جاری ہے استاد محترم فرماتے ہیں اسی وجہ سے عثمانیوں کی تاریخ کا ذرا تفصیلی مطالعہ کریں گے اسی صفحات تقریباً عثمانیوں کی تاریخ سے متعلق ہے ہماری اس کتاب میں استاد محترم نے یہ سینکڑوں صفحات کا خلاصہ اسی صفحات میں جمع کیا ہے اس زمانے میں جو مسلمانوں اور یورپی ممالک کے درمیان ایک سخت جنگ جاری ہے جو عملی طور پر کہیں توپتفنگ اور بمبار تیاروں کی بمباری کی شکل میں جاری ہے تو کہیں ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام بنانے اور جمہوریت جیسے نظام کے ان کو تابع بنانے کی شکل میں جاری ہے یہ سب کچھ عثمانی خلافت کے سقوط کے نتیجے میں ہو رہا ہے حیث سیر القارئ انما نعیشه اليوم من حدائل الدول الرومیت الحدیثت المتعدد ما هو الا تکرار لما جر خلال القرنین الماضیین استاذ محترم فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو معاصر یورپی ممالک کی سازشوں اور ان کے پھندوں میں مسلمان فسے ہوئے ہیں روس امریکہ اور یورپ کی سازشوں سے جو مسلمان نکل نہیں پا رہے یہ عثمانی خلافت کے دور میں جو دو صدیوں تک سازشیں بنی گئی اور تیار کی گئی اس کا نتیجہ ہے آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے بدروسن کفیر بالغ عطی لطقلی عطلقیہ دیا التی ستقاد اس تاریخ میں آج بھی بہت ساری عبرت پوشیدہ ہیں ان رہبروں کے لیے جو کہ ہمارے حالیہ اور آئندہ آنے والے جہاد کی قیادت کریں گے میرے بھائیوں میری بہنوں حاصل کلام یہ ہے کہ عثمانیوں کی تاریخ کا تذکرہ کرنا ہر اعتبار سے بہت ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی تھے جنہوں نے ایک عظیم اسلامی حکومت قائم کی تھی جو کہ صرف بر اعظم ایشیا نہیں بلکہ بر اعظم ایشیا سے نکل کر بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ تک اس حکومت کی جڑیں پہنچی ہوئی تھی یہ ایک عظیم خلافت اور عظیم اسلامی حکومت تھی یہ ہمارے آبا و اجداد کے قربانیوں کا تسلسل تھی اس لیے نئی نسل کا اس تاریخ سے آگاہ ہونا خبردار ہونا لازمی ہے اور دوسری بات یہ ہے اس زمانے میں جو کبھی روس کی قیادت میں کبھی امریکہ کی قیادت میں یہ یورپی ممالک مسلمانوں پر دوڑ پڑتے ہیں کبھی افغانستان کبھی عراق کبھی مصر کبھی شام کبھی الجزائر کبھی کہاں تو کبھی کہاں اس کا تعلق بھی عثمانی خلافت کے ترقی اور سکوت کے ساتھ ہے عثمانی خلافت کے عروج اور زوال سے اس کا تعلق ہے عثمانی خلافت جب دور عروج میں تھی تو یہ تمام یورپی ممالک عثمانی خلافت کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے اور جب عثمانی خلافت کمزور ہوئی تو انہوں نے دانت نکالنے شروع کیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب تک ایک مضبوط اسلامی خلافت اسلامی حکومت کتاب و سنت کی روشنی میں قائم نہیں کریں گے ہم ان نئے زمانے کے رومیوں جن کو آج روس امریکہ اور یورپ کہا جاتا ہے ان کی سازشوں ان کی مکاریوں عیاریوں سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک ہم اسلامی حکومت کے قیام کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ جمہوریت نامی غلامی کا توق مسلمانوں کی گردنوں سے نہیں اترے گا میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کا گہرائی سے گہرائی سے مطالعہ کریں اور اپنی مسلمان امت کو اس سے خبردار کریں اپنی مسلمان امت سے محبت کریں اپنی مسلمان امت کو نزدیک لانے کی کوشش کریں یسروا ولا تعسروا تأثر بشرو الا تنفرو آسان انداز میں لوگوں کو دین کی باتیں سمجھائی جائیں اور مشکلات اور پیچیدگیاں نہ بنائی جائیں لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دی جائے لوگوں کو دور نہ کیا جائے اسی حدیث نبوی کے اساسی اصول کی بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین اور ہمارے انقلابی بھائی اور بہنیں سب کے سب اسلامی تاریخ کو اچھی طرح پڑھیں اور اپنے شاندار ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس داغدار حال سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے مستقبل کو سواریں سدھاریں اللہ تعالی ہماری پیاری امت مسلمہ مرحوما پر رحم فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب اور نزدیک ہو کر اس انقلاب کو آگے بڑھانے کی کوشش اور مساعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ علاقی خلق ہی محمد ولی وصحب ہی اجمائین سبحان اشد اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ